ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله بعد الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد الله عليه وعلى اله وسلم من وكل ولا میرے دینی بھائی ہو اور میں آج ہی آپ کے اس دیار میں آیا ہوں اور یہاں کی کیفیت سے ابھی نکلا نہیں ہوں کہ فوراً مدرس کے لیے بیٹھا ہوں کافی سوچنا اس کو تھا کہ ہندوستان سے سعودی عربیہ میں آنے کے بعد میں جو حالات اور ماحول کی تبدیلی ہوتی ہے یہ پہلی مرتبہ میں آیا اس سے میرے لیے بہت عجیب اور نئی چیز ہے اور بعض وقت ایک آدمی ایک نئے ماحول میں جب جاتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے اس کے اثرات اس کے قد پر ہوتے ہیں اور اسی میں کھویا رکھتا ہے ایک وقت تک اس کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے تب جا کر کے وہ اپنے آپ کو واپس سے پاتا ہے ابھی میں اس سے باہر نہیں آیا ہوں کہ یہاں مجھ کو بیٹنا پڑ رہا ہے اللہ رب ایسی مجالس میں ہم سب کو بار بار بیٹھنے کی عطا فرمائے جس کی بنیاد قرآن سنت پر ہے اور آپسی محبت پر ہے اللہ رالمی دنیا کے سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے اور جہنم سے ان کی عمادت فرمائے اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دا فرمائے ایک بہت ہی اہم عنوان جو آج اس مجلس میں ہمارے سامنے ہے وہ اسلام میں فکر و غم کا علاج اور اسلام میں ذہنی پریشانیوں کا ٹینشن یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علاج اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالمتحان بنایا ہے اور ایک انسان پر یہاں پر مختلف حالات آئیں گے اچھے حالات آئیں گے برے حالات آئیں گے راحت اور تکلیف دونوں چیزیں مسلسل ایک کے بعد ایک اس پر آتی رہیں گی ان حالات میں اللہ رب العالمین ہر بندے کا امتحان لیتا ہے تکلیفیں صرف برے لوگوں پر نہیں آتی بلکہ اللہ رب العالمین کا فائدہ ہے کہ اچھے لوگوں پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو صاف کرتا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دوسروں کو بہتر زندگی کا نمونہ دکھاتا ہے اسی لیے سالمین کے لیے دنیا میں مسائل آتے رہتے ہیں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشانی سے پاک ہو مصیبت سے بچا ہوا ہو اس لیے کہ اس دنیا میں ایک کے بعد ایک مصیبتیں تکلیفیں آنے والی ہیں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیش میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ برا ہوگا تکلیف والا ہوگا پریشانی والا ہوگا اس لیے ایک ایمان والے کو ان حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے ایک انسان حالات کو بدل نہیں سکتا ہے لیکن ان حالات میں اس کو کیسے جینا چاہیے اور اپنی سوچ کو کیسے रखना رکھنا چاہیے اس کے اپنے بس کی چیز ہے انسان کی سوچ ہے جو اس کو حالات میں اچھا یا برا بناتی ہے ایک تکلیف اگر آپ پر آئے اور آپ کو معلوم نہیں ہے جب تک معلوم نہیں ہوتا آپ پریشان نہیں مثل ایک آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے سفر میں کسی نے اس کی جیب قدر لی یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن وہاں بہت ہوتا ہے اب ٹرین میں آدمی جا رہا ہے اور کسی آدمی نے اس کی جیب نکل لی اب وہ آدمی بیٹھا ہے بات چیت کر رہا ہے ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اس کو ابھی تک دکھ نہیں ابھی اس کو ٹینشن نہیں وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی معلوم نہیں ہے انسان جو شعور ہے اس کا احساس ہے جو واقعی اس کو بتاتا ہے کہ تکلیف ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی تکلیف نہیں ہوتی لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اس کو تکلیف ہے اور وہ تکلیف میں آتا ہے پریشان ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کو چھوٹا موٹا بخار ہو یا کوئی اور پریشانی ہو اور ایک ڈاکٹر غلطی سے کہتے کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو ٹیومر دکھائی دے رہا ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو کینسر نہیں اب اس بات کو جب وہ جی کو لگا لیتا ہے تو یہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے حقیقی پریشانی اس پر نہیں وہ مصیبت جس سے وہ ڈر رہا ہے جس کی فکر اس کو ہے وہ آگے نہیں ہوئی لیکن اس کا شعور ہے جو اس کو تکلیف دیتا ہے لہذا اپنی سوچ کو اگر ہم صحیح کر لیں تو تکلیفوں کے اندر بھی ہم خوش رہ سکتے ہیں اصل چیز ہمارا اپنا شعور ہے اصل چیز ہماری اپنی سوچ ہے راحت اور تکلیف کے حالات میں ایک انسان کچھ رہ سکتا ہے ایک آدمی دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے اس کے پاس مال و دولت اور ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے سے آگے کی چیز چاہتا ہے وہ اوپر کی چیز چاہتا ہے اور وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے لہذا محرومی کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے حالانکہ اس کے نیچے کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے جو اس سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ چلو میں اب برے حال سے ایسے حال کی طرف جا رہا ہوں تو یہ ساری چیزوں میں غور کرنے سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیفیں ہر ایک کو پیش آتی ہیں لیکن ان تکلیفوں کا رد عمل ہر ایک کا الگ ہوتا ہے ایک آدمی تکلیف کے پیش آنے کے بعد کیا سوچتا ہے یہ طے کرتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد وہ غمگین ہوگا پریشان ہوگا شکر کرے گا یا کیا کرے گا بعض اوقات ایک تکلیف انسان کو پیش آتی ہے اور آدمی اس پر کہتا ہے الحمد للہ وہ اللہ جی ہم کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اس سے برا ہو سکتا एक आदमी की गाड़ी तेजी से जा रही है एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होकर पांव फ्रैक्चर हो गया अब एक तो यह आदमी देखे काम टूट गई और गमगीन हो परेशान हो और सोचे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ लेकिन बाहर जब निकल के वो गाड़ी की तस्वीर देखे तो उसका एहसास हो कि गाड़ी तो ऐसी हो गई है मैं महकूस हूं गाड़ी ٹوٹ کے ایسی ہو گئی کہ ایسی گاڑی میں بچتا نہیں ہوئی آپ کو ٹانگ کو دیکھے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ٹانگ کے معاملے کو, کو یہ آدمی کا اپنا پرسپشن ہوتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو اس کو خوش یا کر, غمگین رکھتی ہے بعض اوقات تکلیف کے باوجود آدمی خوش ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں بڑی تکلیف سے بچنے کا احساس ہو تو ساری چیز گھوم پھر کے آدمی کی سوچ پر آ کے رک جاتی ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے اگر سوچ صحیح ہے تو آدمی تکلیفوں میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور اگر آدمی کی سوچ غلط ہے تو وہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی پریشان غمگین اور دکھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اسلام انسان کو بہترین سوچ دیتا ہے اس سوچ کے ذریعے سے آدمی برے حال میں بھی خوش رہ سکتا ہے کی میں گئے اور کے میں چیزوں کی قلت اور آپ کے بدن پر بوری کے نشان دیکھ کر رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پہنے نہیں تھے اور بوری پر لیٹے تھے آپ بیٹھ گئے آپ کے جسم پر بوری کے نشانات دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فاقے کے حالات کو دیکھا رو پڑے ہزمر جیسا آدمی جو بہادر اور بہت ہی شبید مانا جاتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ماں یو کی گئے احمد احمر کیوں روتے ہو تم کو کس چیز نے رلایا کا اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کا یہ حال دیکھا ہوں اللہ کے رسول ہیں آپ اور یہ کیسر اور اسران یہ دیوار اور انہار میں ہے مال دولت کا کثرت میں ہے نہروں میں ہے باغات میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے گھر کا حال یہ ہے آپ سوچیے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی پریشانی سے اثر لے رہا ہے حالانکہ کے بھی کوئی بہت ماندار اور ایسے حالات رہنے والے نہیں جو وہ پیمت بہن والی تھی ان کا مال خورا دیکھ لے رکھتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ان کے مقابلے میں زیادہ تھا آپ کے پاس جو آتا تقسیم اور اپنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ کو حضرت عمر کی بات سے دکھ نہیں ہوا کہ ہاں میرا حضرت کیسا ہے بلکہ آپ نے کہا کہ اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو جائے اور ہمارے یہاں یعنی ایک آدمی ایک انسان تنگی پریشانی اور اس طرح کے حالات میں ہے لیکن ان حالات نے اس کی سوچ کو حدم نہیں کیا اس کی سوچ کو خراب نہیں کیا ایسا انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور یہ ہمارے نوی صلح اور علم ہے انہیں کے بارے میں ہم کو کہا گیا ہے لقت کا نقوفی رسول الگ حاصل ہے تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں ہمارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ لہٰذا ہم اپنی سوچ کو اگر اعلیٰ کر لیں اونچا کر لیں تو دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہم کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں کچھ حد تک آدمی پر اثر ہوتا ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو حضرت یاقب علیہ السلام بھی روئے اولاد کی فراق میں لیکن پھر بھی آدمی کی سوچ میں ہوتا ہے ان نمائش کو وبتی ان نمائش کو برتی وقت نہیں اللہ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ من اللہ کی, کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس کی امید ختم نہیں ہوتی یہ تکلیف میں بھی محرومی میں بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے اس لیے اصل چیز سوچ ہے فکر ہے اصل چیز انسان کی ذہنی بلندی اور پرواز ہے کہ وہ آئرہ درجی کی سوچ اگر اپنے پاس رکھتا ہے دنیا کی چیزوں کی پریشانیاں اور محرومیاں اس کو, اس کو توڑ نہیں سکتی یہی سب سے بڑی چیز ہے قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت رہبری سرف کے حالات میں کافی اس کے لیے ہمارے پاس مواد ہے لہذا اس دور میں جس میں معاشی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے بیماری کے تبار سے یا کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی دکھ درد میں پریشانی میں تکلیف میں مبتلا ہے ہم ان حالات کو بدل نہیں سکتے ہیں ایک حد تک آدمی کچھ چیزوں کو بدل سکتا ہے اللہ کی توفیق سے لیکن ان حالات میں بھی آدمی اپنے آپ کو ٹوٹنے سے کیسے بچائے وہ کیا چیز سوچے وہ کن چیزوں پر نگاہ رکھے وہ کیا امال کرے جن کے ذریعے سے وہ برے حالات میں بھی خوش رہ سکے اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکے یہ قرآن سنت کی روشنی آج ہم کو اس مجلس میں دیکھنا ہے بہت بڑا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اقتصاد سے ساری چیزیں بیان کروں اللہ رب العالمین نے قرآن کریما ہمت مت ہارو غمین مت ہو غالب رہو گے بشرکی تم ایمان والے اس آر میں بتایا گیا ہے اللہ نے اس بات کی ہم کو تاکید کی ہے غم مت کرو یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان غم نہ کریں وہ غم سے اپنے آپ کو رہے رکھے بگڑے ہوئے حالات میں پریشانیوں میں چاہے وہ ذاتی ہوں یا سماجی ہوں انفرادی ہو یا معاشرے کے اعتبار سے ہوں اہل ایمان ہمت نہ ہاریں چاہے وہ شکست ہو چاہے وہ تنگی ہو چاہے وہ پریشانیاں ہوں چاہے وہ خالفین کی طرف سے غلبہ ہو ان حالات میں بھی اہل ایمان ہمت نہ آئے کم ہمت نہ ہو اور وہ غمگین نہ ہو اللہ نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے بشرطح کہ تم اہل ایمان ہو تم تم مومنی معلوم یہ ہوا کہ غلبے کے لیے بنیادی صفت جو انسان کے لیے درکار ہے وہ ایمان ہے کسی کے غلبہ ذاتی نہیں ہوتا ہے وہ نصرت کی بنیاد پر ہو اور نصرت ایمان کی بنیاد پر آتی ہے اللہ تعالی کی امام کی بنیاد پر مدد کرتا ہے خارجی وسائل ایزادی کی زب ہے اصل وسیلہ اللہ کی نصرت ہے پھر اللہ کی نصرت اگر انسان کے ساتھ ہو تو پھر وسائل کی قلت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے لہذا اللہ رب العالمین نے پہلا وسیلہ غلبے کا ذکر کیا اور کہا جو بنیادی ہے جو شرط کہا کہ تُم, اِنْ تم یہ غالب رہو گے یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے بڑی نعمت ہے. اس بغیر سے انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آکت میں بھی ناکام ہے. اور ایمان انسان کو بہتر سوچ دیتا ہے ایمان اللہ کے بارے میں صحیح معرفت عجت کے بارے میں صحیح عقیدہ رسول کے سلسلے میں صحیح انسان کا قرض عمل اور زندگی کے اصولوں کے اعتبار سے حق اور وادل کی تمیز یہ ایمان کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی ہے لہذا ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے عجر پر ایمان رکھے تقدیل پر ایمان رکھے اس لیے کہ مصیبتوں میں تقدیر کا عقیدہ بنیادی چیز ہے جس سے مصیبتوں سے آدمی پا سکتا ہے اور مصیبتوں کی مصیبت سے آدمی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے آئیے کر کے دیکھتے ہیں اس سے قرآن سنت میں کیا باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندان ہر جاندار کو میں سے کلب سے زائق الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چلنا ہے ہر ایک کو موت آنے والی موت سے کوئی فرا اختیار نہیں کر سکتا ہے وہ نبلوں کو بھی اور ہم تم کو آزماتے ہیں خیر کے ذریعے سے شر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر ہے اڑینا تو جرون اور پلٹ کے تم کو ہماری طرف آنا ہے موت آنے والی لیکن موت سے قبل زندگی ہے اس زندگی میں آزمائشیں کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات لیکن دونوں حالات امتحان کے لیے. اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے ان حالات میں کی آدمی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں اس کو ڈالتا ہے اور ان حالات میں جو رد عمل انسان پیش کرتا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو اچھے حالات میں شکر اور برے حالات میں صبر اللہ کے نبی صلی اللہ ویسے فرماتے ہیں آج بل امر امر مومن کا حال بڑا عجیب ہے اور وہ ہر حال میں خیر ہی سمیٹتا ہے اس کا ہر حال خیر والا ہوتا ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے ان عصاب پکا نہ خیلتا ہے اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو اس پر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے وہ انابت و غورا و صبر پکا نہ ہے اور جب اس پر تکلیف اور تنگی پریشانی کے حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہی بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حبی صحیح مسلم میں موضوع ہے اس میں آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا رہتا ہے اور خیر صرف راحت کے خوشی کے حالات میں نہیں بلکہ خیر ایک مومن تکلیف اور پریشانی کے حالات میں بھی سمیٹ سکتا ہے بشرط ہے کہ وہ واقعی مومن ہو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا ولی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ مومن یہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی تو ایمان وہ بڑی دولت ہے جو راحت اور تکلیف دونوں حالات میں ایک انسان کو کامیاب بناتی ہے لہذا آدمی کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے توحید کو صحیح کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے عقیدے کو صحیح کرے آخر پر غیب پر اپنے یقین کو صحیح کرے ایمان ہے جو آدمی کو ان حالات میں کامیاب بناتا ہے نسیب نہیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی پر ترس کھا رہا ہو اور وہ آدمی کس پر ترس کھا رہا ہو عجیب چیز ہے ایک مالدار آدمی ہے ایک وقت و قاتل ایک آدمی ہے مالدار آدمی اس کی غریبی کی وجہ سے اس پر ترس کھا رہا ہے وہ غریب اس کے ایمان والا نہ ہونے کی وجہ اس پر حسرت کر رہا ہے کاش اس اس کے کے پاس پاس ایمان ایمان نہیں میں ٹھیک ہے دنیا میں محروم ہوں لیکن اس اعتبار سے محروم نہیں ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے پاس دین لیکن اس کے پاس دین نہیں تو دنیا میں وہ اعلیٰ کیفیار جو ایمان کی بنیاد پر ملتی اس کو نہیں مل سکتی ہے آپ بتائیے ایک آدمی کا جیب میں پیسے لے کے گھومنا اور دل میں ایمان لے کے گھومنا زمین ہنس میں ان کا فرق وہ کیفیات جو ایمان کی بنیاد پر انسان کو ملتی ہیں وہ مال و دولت کی نہیں مل سکتی ہے وہ بداری کفلی پر خوش ہونا چاہیے ایمان والوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کریں اور عام کے پاس ہے ایک آئن غور کرے اور اس کی نظر اس کو ملے وہ تمام لذتوں سے زیادہ ہے جو دنیا کی چیزوں میں انسان کو ملتی ہے وہ حصی لذتے ہیں جو مادی لذتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ ہیں. مال اور اس طرح کی اتنی بھی چیزیں او او لیکن ایک انسان کا اللہ کا قرب حاصل کرنا کہ سجدے کی حالت میں ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اس کو واقعی اللہ کا قرب محسوس ہو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا ہوں یہ کیفیت اس آدمی کی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے جو دنیا کے کسی عہدے پر ہے مالک ہے تو ایک آدمی ہو سکتا ہے مان و دولت والا ہے کسی غریب پر وہ حسرت ہے. کیسا تکلیف میں یہ آدمی ہے وہ اس کو کمتر سمجھ رہا ہوں لیکن وہ غریب آدمی ہے اس کے پاس دین ہے اس کے پاس ایمان اس کے پاس وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس پر اثرت کر رہا ہے بیچارے کو وضو ہی نہیں آتا ہے اس کو زندگی کا مقصد معلوم نہیں اس کو معلوم نہیں کہ رسول کون ہے تو یہ نعمت جو ایمان کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے ایک آدمی ایمان پانے کے بعد دنیا کی محرومی پر افسوس کرے یہ آدمی ایمان کی ناددری کر رہا ہے ایک آدمی کو اسی لیے آپ دعا دیں گے کی کیا سکھائے الحمد للہ حال ہر حال میں کبھی بھی ایک انسان اللہ کے حم سے آگے نہیں ہوتا ہے ہر حال ایسا ہے چاہے تکلیف کے حالات ہوں اس کو اللہ کے حمد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ وہ محروم نہیں ہے اگر اس کے پاس دین ہے تو اگر اس کے پاس دین ہے تو سب کچھ اس کے پاس ہے چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو ساری چیزوں کا بدل دین ہو سکتا ہے دین کا بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو قبر میں کام نہ آئے وہ کچھ کام نہیں آیا جو قبر میں کام آئے وہ یہ سب کام آنے والی چیز ہے اور مزید کہ دین دنیا میں بھی کام آنا ہے تو اس سری سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن دنیا میں ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے لہٰذا اگر ہماری سوچ میں ایک ہی چیز بیٹھ جائے اللہ نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو اپان بنایا بیمار بنایا رستر پر ڈالا ہے مانو دولت نہیں ہے اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں کیوں بھی تنگی ہے سب کچھ ہے وہاں پریشان ہے بچے رو رہے ہیں اتنے ساری اولاد ہے کیا کروں یہاں پر جاب صحیح نہیں مل رہا ہے بہت سارے حصہ یہ سب اپنی جگہ درست ہے ٹھیک لیکن اللہ نے الحمد للہ اللہ نے نیم کو اگر خوب روشن کے مرتا کیا موقع ملا میرے بیو بچے دیندار مسلمان ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سب سے بڑی نعمت یہ اب کچھ نہیں ملا کوئی بات نہیں یہ مل جائے اللہ کا بعض غلط آدمی اپنے غلط عقیدہ آخرت کی تنگی اصل مصیبت ہے اللہ رب العالمین اس کا احساس ہم سب کو پیدا ہوا ہے تو آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جو غم اور فکر انسان کو دیتے ہیں اور ذہنی اعتبار سے ایک انسان کو پریشان کرتے ہیں اس کے دل کو بے چین کرتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے ایک انسان کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی تقریباً میرے سامنے دس باتیں ایسی ہیں اللہ اگر وقت میں برکت دے دے ان لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ شاء اللہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں یا جتنی باتیں ہو جائیں اللہ اسی کو ہمارے خیر کا ذریعہ بنائے پہلی چیز معاشی مسائل ہے اس لیے کہ آج آدمی کے اکثر مسائل یہی ہیں یہی مسائل جن کی وجہ سے ایک آدمی حلال و حرام کو ایک کر دیتا ہے یہی مسائل جن کی وجہ سے آدمی دین بیچ دیتا ہے حدیث میں جیسے آیا یہ بھی وہ دینا ہوگیا اور دنیا دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہی وہ مال کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آدمی قطار قریب تک آ جاتا ہے دھوکے تک ہے قیانت کرتا ہے غبر کرتا ہے یہی وہ مال کے مسائل ہیں تنگی ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی اللہ کی شکایت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے یہی وہ معاشی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی کی نیند خراب ہو جاتی ہے دنیاوی مسائل کے تعلق سے ایک آدمی پریشان جب ہوتا ہے تو بعض اوقات دینداری چھوڑ دیتا ہے کیونکہ لوگ نمازے نہیں پڑتے ہیں معاش کی یہاں تو الحمدللہ للہ اچھا ہے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ لوگ ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ نماز نہیں پڑھتے ہیں آج دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی اثر نہیں گاہک انتظار میں ہے اذان سنتا ہے لیکن نماز تو نہیں جاتا ہے کیوں بھئی اگر میں دکان چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں میری تجارت کا نقصان ہوگا کوئی آگے چوری کرنے گا میرا گاہک مجھ سے ٹوٹ جائے گا معاشی مسائل کی وجہ سے ایک آدمی بے بیم بھر جاتا ہے اور یہ پریشانی بھی ہے ظاہر بات ایک آدمی اگر اس کے بچے ان کی بھیارت اس کو کرنا ہے اور بچوں کی بیوی کی دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اپنے گھر کے جو معاملات کے حل کرنے کے لیے اس کے پاس مال و عورت نہیں ہے ایسا آدمی کی پس کرے گا اور اس کا فکر کرنا ماضی کیونکہ ایک آدمی پر ذمہ داری ہوتی ہے اس کی ادائیگی اور خوب کی ادائیگی کے اعتبار سے وہ فکر مند ہوتا ہے ان مسائل کے اندر ایک آدمی کو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک یہ کہ ایک آدمی اسی چیز کی فکر اس کو ہو اب دو, دو طرح کی باتیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک یہ غلبہ ایک ہے کہ مار تو کے کاٹ کے سب کو خطر کر کے پھر غلبہ جنگوئی اور حل وائے ایک ایسا غلبہ ہے کہ آپ کو جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اتنی عزت سے ایسا کمزور ان کو کر کے اللہ نے غلبہ دیا کہ لڑنے کی بھی طاقت نہیں اللہ نے کیا وہ اللہ کے خرید کا بات کے حالات آخر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ان حالات سے دنیا سے تو آدمی امید رکھتے اگر نئی بھی دنیا میں مان لیجئے غریبی نہیں جاتی اس تب بھی آدمی जन्नत के बारे में तो उम्मीद रख सकता है ठीक है भाई यहां खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है पहने को ठीक से नहीं मिल रहा है अच्छा घर यहां पे नहीं है किराया घर में रहना कब तक मौत तक. मौत तक के बाद कबल में उसाथ अगर दींदार है तो और जन्नत का घर अगर दींदार है तो सिर्फ बारह रगत पढ़ ले दिन में दिन में बारह रगत सुन्नत पढ़ने पर अल्लाह तन्नत मेहनत करेगी वहां मिल जाएगा बारह ایک آدمی اگر دنیا میں نہیں بھی ہے اگر آدرت کی امید رکھے تو دنیا کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور یہ کوئی ادھک چیز یاد کرتا ہے ماں باپ کر چکے ہوتے ہیں اس چیز کو کتنے ماں باپ میں جو روکھا हैं کھا لیتے ہیں تنگی برداشت کر لیتے ہیں وہی پیسہ بچے کی فیس میں ڈالتے ہیں کل وہ انجینئر بنے گا پھر بڑھاپے میں اچھے سے رہیں آج تنگی سے جی لیں گے اپنی اولاد کو اچھے سے پڑھائیں گے اچھا جاب لگے گا جب انجینئر ڈاکٹر بنے گا تب آرام سے رہیں گے وہ آج کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں کل کی رات کے لیے دنیا میں کرتا ہے آدمی ایک آدمی دنیا بنیاد پر انجینئر اور ڈاکٹر کے لیے کر سکتا ہے ہم آزاد کے لیے نہیں کر سکتے ایک آدمی اپنی اولاد پر اعتماد کر کے کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور کل کو ہم کو خوش رکھے گا اللہ پر اعتماد کر کے آپ نہیں کر سکتا ہے پھر, پھر, پھر ایمان کہاں اسی اصل چیز चीज ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا آخر تو آپ کی دنیا سے بہتر ہے یعنی فیوچر کی امید رکھنا امید رکھنا امید آسانی پیدا تکلی. حلکہ کرتی ہے ہلکا کرتی ہے دکھ تکلیف کو ہلکا کرتی ہے اور ختم ہو اور ان قریب یقیناً آپ کرب آپ کو ایسا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ وہ آپ کو راضی اللہ کے عجر پر نگاہ ایک تو ہے مستقبل کا وعدہ حالات بدلیں گے دوسرے یہ کہ آپ جو حالات میں تقلیف اٹھا رہا ہے اس کا کیا یہ بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا اس تکلیف پر اللہ تجھ کو وہ اجر دے گا کہ تم راضی ہو جائے گا دیکھیے ایک ہوتا ہے مقدار ہوتا لیکن ضروری نہیں کہ کسی مقدار سے آدمی راضی ہو جائے اس کو یقین کیسے آئے گا کہ وہ کتنا دے ایک مالک اتنا دوں گا جتنا تو چاہے یہ سب سے زیادہ دینا ہوتا ہے کیونکہ اصل چیز انسان کی چاہت اور اس کی ردا کے بقد دینا یہ دینا اصل دینا ہے یہ نہیں کہ دے دیا ایک آدمی کا بہت دوں گا ٹھیک ہے ساری محنت کرنے کے بعد جتنا دیا اتنا کہا میرے حساب سے بہت ہے تیرے حساب سے کم ہے लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है तो ये वादा वैसा वादा नहीं है ये देने वाले के अतबार से तो देने वाला बहुत बड़ा है लेकिन बंदे के इतमान के लिए भी कहा गया कि आप करब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे असल चीज ये कि आपकी राजी हो जाएगी हाँ इतना चीज ना तो वादा बंदों से क्या है अल्लाह की तरफ से कि वो जो चाहे वो हम दश ती अंखुश تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے انسان کی چاہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہتوں کی پوری کرنے کی جگہ آخرت ہے اور وہ اللہ کی چاہ دنیا میں پوری کیے بغیر نہیں مل سکتا ہے دنیا میں اللہ کی چاہ پوری کر اللہ تیری چاہ پوری کرے گا آخرت میں اتنا آکاق دے گا صوفی کاب کا فتح تو اللہ کے وعدے اجر پر یقین کرنا کہ ان تکلیفوں میں اللہ تعالی آزر دے گا اور اتنا آزر دے گا کہ میں آج تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوں کل راضی ہو جاؤ یہ نگاہ رکھنا پھر ماضی کے حالات سے تجربہ دے گا یجید یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کو چھوڑا ہے آپ کو نبی بننے کے بعد چھوڑے گا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی کہ تب نہیں چھوڑا آپ کو کیوں چھوڑے گا آپ بچے تھے آپ اور کے نزول کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تب بھی اللہ نے آپ کی نگرانی کی آپ کو سنبھالا تو اب تو آپ کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی اتنا بڑا شرم دیا ہے اب آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ اپنے ماضی پر تھوڑی نگاہ ڈال کے دیکھیے اللہ نے کیسی کیسی مدد کی تو اب کیوں مایوس اب کیوں خوف وہ آپ کو کہ اللہ میری مدد کرے گا ادم کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی آپ یتیم تھے آپ کی حفاظت کرنے والا پرورش کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا باپ کی اوات ہو ماں کی اوقات ہوگئی دادا کی اوقات ہو ایک کے بعد ایک چچا کی پرورش میں آپ رہے ایک گھر سے دوسرا گھر ایک گود سے دوسری گود میں آپ رہے کیا اللہ نے آپ کو اس حالت میں ہر جگہ مناسب جگہ نہیں رکھا بنا نہیں دیا ٹھکانہ آپ کو فراہم نہیں کیا اور اور آپ کو ہدایت کی تلاش میں پایا آپ لائے ہی تھے کل تری ملک ایمانسی ایمان مانا بیان کیے گمراہ نہیں کہہ سکتے آپ آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور آپ ہدایت کی تلاش میں تھی. اللہ نے آپ کو ہدایت دی علم دیا حق باطل کا فرق بتایا اور معاشی اعتبار سے ووجل آپ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا ایک تو آپ کے دل کو غنی کر دیا کہ آپ کے دل میں کسی کی محتاجی کا احساس نہ ہو اور دوسرے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی نوبت نہ ہے تو آپ دیکھیں یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ کس کے لیے ہیں یہ نبی سکندا اور اسلم کی دھاڑ بھانے کے لیے تکلیف کیا چلتا ہے تکلیف کا آپ کے لیے نہیں یہ سب کے لیے ہوتا ہے دو اس میں بتایا جا رہا ہے آپ نے چھوڑا نہیں ہے آپ یہ نے سمجھا آپ کو چھوڑ دیا گھبرایا نہیں بچہ بھیڑ میں جب ماں کا باپ کا ہاتھ چھوڑ جاتا گھبرایا جاتا دوست کوئی حج میں جو آتے ہیں کوئی ساتھ والا ہو ہے ہاتھ چھوڑ گیا اس کا اس سے بچھڑ گئے پریشان ہو جاتے ہیں آدمی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے اللہ رب العالمین زندہ ہے کا بھروسہ رکھ جو زندہ اس کو موت نہیں آئے تو اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ سے ناراض بھی نہیں اور آپ کے لیے اب مستقبل کے اعتبار سے آخرت میں آپ کے لیے بہتری ہے زیادہ اچھا ہے دنیا کے مقابلے تو فیوچر کی طرف نگار کر جیزی ولاک ہیں حالات ہیں انشاءاللہ کل اللہ اچھے حالات ڈالے گا یہ امید آجی کو آپ راضی فخر وقا مصیبت تندرستی جاب کی تلاش اور سارے مسائل بھوک پیاس بیماری ضائع نہیں ہوگا اللہ دے گا اس پر عجل کا یقین پھر ماضی کو دیکھنا اچھا نے پہلے بھی تو کئی حالات میں مدد کی کھلا مسئلہ تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اللہ نے بچایا کھلا مسئلے میں میں پھنسا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بری کر دیا کھلا مسئلے میں میں تھا اللہ کتنی مرتبہ ماضی میں مدد کی اب کیوں نہیں کرے گا تو ماضی کے اللہ کے جو معاملات اس کے ساتھ رہے ہیں وہ سوچتا رہا کہ شاید کے حالات نہیں بدلیں گے مصیبتیں نہیں جائے گی اب بھی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا لیکن اللہ نے اس میں سے نکالا تو اس میں سے بھی نکال دے گا اس سے بھی نجات یہ ماضی کو دیکھنے سے آدمی کو ہمت آتی ہے یہ کئی مرتبہ اللہ نے مدد کی ہے اور کئی بار میں سوچتا رہا کہ میں برباد ہو جاؤں گا میں ناکام ہو جاؤں گا لیکن اللہ نے اس میں سے میرے لیے راستہ نکالا اس مصیبت سے بھی راستہ نکالے گا تو اگر ماضی پر نگاہ ہو اور اللہ کے جو معاملات ماضی میں رہے ہیں اس کو آدمی دیکھے اس سے بھی آدمی کے لیے ہمت پیدا ہوتی ہے یہ آدمی کے لیے قرآن کریم کی رہ ہے اگر آتی آدمی غور فرسٹ مزید علماء بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں اس میں آدمی کو واقعی فائدہ ہو سکتا ہے نمبر ایک یہ چیز آپ نے دیکھی کہ ماضی کے نصرت اور مستقبل کے وعدوں پر نگاہ بنیادی چیز اللہ نے پہلے کیسے مدد کی اور آگے اللہ مدد کر سکتا ہے اس کے وعدوں پر نگاہ رکھنا وعدوں پر نگاہ رکھنے سے ہمت آتی آدمی ہے نمبر دو اسی اسی ضمن میں کہ ایک آدمی کو معاشی مسائل میں اور ناکامیوں میں کیا کرنا چاہیے آدمی کوشش کرتا ہے بزنس میں ڈال دیا پیسہ فیل ہو گیا پورا پیسہ چلا گیا لاس ہو گیا پھر وہاں سے اٹھا کے دوسرے بزنس میں ڈالا پھر ناکام تو ناکام ہوتے ہوئے بعض اوقات آدمی ہمت ہار جاتا ہے سوچتا چھوڑ دوں کچھ نہیں ہوتا ہے بعض بہت سال لوگ خودکشی کرتے ہیں جب ریسیپن آیا تو اس وقت میں کئی لوگوں نے خودکشیاں کی آپ سوچی کہ ایک آدمی کیوں خودکشی کرے کیوں خودکشی آدمی کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہی سمجھتا ہے فیوچر میں میرے لیے اب کچھ نہیں بچ जब आदमी ईमान उसके पास हो वो सबसे कुछ नहीं, बचा नहीं। पास है ना मेरे पास अल्लाह है कुछ नहीं क्या है अल्लाह है मेरे पास और सारी दुनिया किसकी अल्लाह की, की रात दिन का निजाम कौन बनाता है अंधेरा उजाला कौन लाता है अल्लाह लाता है तो जिसने अंधेरा लाया उजाला भी लाए है आदमी थोड़ा रुक जाए तो कुछ ना करे आदमी अपने आप को हला करे तो ऐसे आदमी के रास्ता निकलता دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب پریشانی میں ہو مثلاً معاشی میں سائن کو دیکھ لیجیے اپنے سے کم تر پر نگاہ رکھے تو شکر پیدا ہوتا ہے اور اپنے سے بہتر پر نگاہ رکھے دنیا کے معاملے میں تو شکایت پیدا ہوتی ہے ایک آدمی اس نے بائک خریدی بہت خوش ہے الحمدللہ مل گا تباہ اللہ بائک لگایا نہیں اب آ کے دیکھ رہا ہے اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھی بائک والا تھا اس نے بائک لی اس کی وجہ سے. اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے وہ روزانہ بائک چلا کے جاتا ہے یا تو ایسے ہمارے زیادہ تر بائک لوگ چلاتے اب اس کی ٹکر مس نہیں اب جب اس نے بائک لائی تو اس نے کہا اب بتائی جو بائک کی خوشی اس کی کیا ہوگئی کیونکہ اس کی نگاہ کس پر ہے اپنے سے بہتر پڑے دنیا میں ہمیشہ ہم سے بہتر کوئی نہ کوئی ہوگا مال کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے گھر کے اعتبار سے اگر ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے رہیں گے ہمیشہ گمگین رہیں گے کہ میرے پاس کم ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی شکایت پیدا ہوگی کیا اللہ اس کو کیا کو نہیں کیا میں نے کیا غلط کام کیا پالتن کی نماز پڑھتا ہوں تو پڑھتا بھی آدمی کو شکایت پیدا لیکن اگر یہی آدمی ایک دوسرے آدمی کو دیکھے کہ جس کے پاس کار نہیں بائک کی نہیں جو پیدل جاب کو جاتا ہے دھوپ میں اور پیدل آتا ہے شام کو تھکا آتا ہے بائیسائیکل پر جاتا ہے ابھی بھی وہ غربت میں پڑا ہوا ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا اللہ کا احسان ہے اللہ نے مجھ کو ایسا نہیں بنایا اللہ نے کم سے کم تو دی کار نے دی کوئی بات نہیں کار بےکار ہے بائک تو میرے لیے ٹھیک ہے اپنے سکمتر کو دیکھنا شکر پیدا تھا. اور اپنے سے بہتر کو دیکھنا دنیا میں دنیا سے مال کے اعتبار سے شکایت کا غم پیدا کرتا ہے لہذا جب بھی انسان کے سامنے کوئی ایسا آدمی آئے جو اس سے بہتر ہے دنیا میں وہ فوراً ایسے آدمی کی اپنی نگاہ کرے جو کم ہے بیلنس ہو جائے اور ریسرٹ ہو جائے اپنے آپ کو ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق تم میں سے کوئی آدمی نگاہ کسی ایسے دیکھے اس کی نگاہ مال اور جسم کے اعتبار سے خلق کے اعتبار سے کسی پر پڑے جو اس سے بہتر ہے تو وہ کسی ایسے کو بھی دیکھ لے جو اس سے اس معاملے میں کمٹر ہے کیوں؟ آ فرماتے ہیں وہ اج اللہ تز درو نے متولہ یہ اس لیے ہے کہ کہیں تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی نہ شکریہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور بخاری نے پہلا ایسا روایت کیا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی تھی کہ کتنا بڑا اصول خوش رہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں تم سے بہتر لوگ ہوں گے سب سے بہتر تم ہوں گے ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا تو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی دنیا میں بہتر ہوگا صحت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. اگر اس کی نگاہ کسی اور پر ہو جو اس سے بہتر ہے اس کے دل میں محرومی کا احساس پیدا ہوگا اور اگر کسی ایسے پر اس کی نگاہ پڑے جس کے پاس اس سے کم ہے تو کچھ میرے پاس اس سے زیادہ ہے یہ احساس پانی کا احساس پیدا ہوگا پانے کا احساس انسان کو خوش کرتا ہے محرومی کا احساس انسان کو تمگین کرتا ہے. ہے تو وہی اس کے پاس بدلہ نہیں लेकिन सोच की वजह से उसका हाल बदल गया गंभीर होगा या कुछ एक आदमी के पास जो है वो तो है अगर वो अपने से बेहतर को देखे गमगी कमतर को देखे खुश होगा देखिए खुशी चीज में नहीं होती है इंसान के सोच में होती है खुशी चीज में नहीं होती है आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक बच्चा है दो बच्चे बैठे हैं आप बुलाइए और हमने करके देखा है दो बच्चे बैठे आपके घर में बच्चे दो घर है तो बहुत अच्छा है आपने एक को बुलाया हेलो मैं तुमको अपनी तरफ से एक चॉकलेट आइसक्रीम कुछ भी उसको जो पसंद है आपने एक दिया उसको अब वो क्या करता है जिसको नहीं दिया उसको बताते अब मुझको दिया वो शिकायत करता मुझको क्यों नहीं आपने इसको दिया मुझको क्यों नहीं तो वो कुछ भाइयों ने गाड़िया का घोड़े लगा दी है तो वो एक बनेज है एक बस है پلیز جس کی بھی ہوگے جا کے لیفٹ مار رائٹ میں دو گاڑیاں پلیز جس کی بھی پلیز ہٹا دو پلیز ہاں ہٹا के وہ کہیں گے پریشانیوں کے علاج کی دس کے لیے گیا گاڑی پریشانی کیا مجھے جانا کہ نہیں اسے درسوں اب اس ایک بچے کو آپ نے بلایا اس کو آپ نے چوک لیا ٹاپی بھی جو بھی آپ نے دیا اس کو وہ دوسرے کو دکھا کر شکایت اب آپ اسی کے سامنے کام کیجیے اس کو بلائی کتنا نہیں دیا نا اس کو دینے والا تھا لیکن بعد میں یہ دو اب وہ کیا کرتا ہے اب وہ دو والا اس کو دکھاتا ہے <laughs> <laughs> <laughs> اب جس کو ایک ملا وہ ایک پہ کچھ نہیں اب وہ کیا کر رہا ہے اس کو دو کیوں سم تو آپ سوچیے وہ بچہ جو ہے جس پر آج ہم ہنس رہے ہیں وہی بچے ہم ہیں اگر ہم یہ اس پر پہلے خوش ہوا بھائی اس کا چاکلیٹ چھینا کسی نے آتا تو ہے نا اس اس کے پاس جو ملنا تھا نہیں تھا محروم سے حصول ایک آدمی محروم تھا حاصل ہوا اس کو پانے والا بن گیا خوش ہو گیا لیکن اگر اس کو باپ نہیں بتاتا کہ میں دوسرے کو دو دیا ہوں تو ہمیشہ خوش رہتا ہوں جب اس نے دوسرے کو دیکھا اس کے پاس دو ہے میرے پاس ایک ہے میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ پہلے کیا تھا میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں تو حالات تو کچھ بدلے نہیں اس کے پاس جتنا تھا وہ نہ کم ہوا نا زیادہ لیکن اس نے جب اپنے آپ کو جوڑ کے دیکھا اپنے سے زیادہ والے سے گمگ ہو گیا اور اپنے اسے محروم کو جوڑ کے دیکھا کچھ ہو گیا تو خوشی اور غم جو ہوتا ہے وہ چیزوں میں نہیں ہوتا ہے ہماری سوچ میں ہوتا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر جس کی دریافت ہو جائے وہ کم میں بھی خوش رہ سکتا ہے خوش رہنے کے لیے زیادہ چاہیے سب نہیں خوش رہنے کے لیے کم کو زیادہ سمجھنا چاہیے اگر آدمی میں قناط آ جائے وہ آدمی خوش ہو سکتا ہے لیکن اگر آدمی میں محرومی کا احساس ہو پا کر بھی وہ ہمیشہ پریشان اور ضمین ہے اسلام ہم کو ایسی سوچ دیتا ہے جس سے آدمی کم میں بھی خوش رہے اب کتنی بڑی نعمتیں آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ ملے لیکن کم میں بھی اگر آپ خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ زیادہ حاصل کرنے والا کیوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا بھی اس لیے کر رہا ہے کہ میں ملے اور خشک ہو جاؤں خوشی خوشی زندگی بسر کروں इसलिए ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहा है अगर वही बात आपको कम में मिल जाती है तो कम मेहनत में ज्यादा मिल गया ये आपकी सोच से होता है अपनी सोच को सही आदमी करे सब सही हो जाता है तो ये चीज हमको हमीर सी मिलती है कि एक आदमी अगर खुश रहना चाहता है तो वो अपने से कम वालों की तरफ देखे अपने से ज्यादा वालों की तरफ नहीं है निकाप भी जाए तो दूसरे की तरफ सिर्फ बस अवट की तरफ देखे जिसके पास कम है اس لئے کہ یہ نگاہ ہے جو دل پر اثر ڈالتی جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے آدمی کا ہوتا ہے اور آدمی کا دکھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے سب پاتے یہ پہنی چیز نمبر دو بیماریاں ان میں بھی آدمی پریشان ہوتا ہے کسی کو شوگر ہے اور کسی کو بی پی ہے کسی کو اس سے بڑی بیماری ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کوئی آدمی چلتا پھرتا بیمار ہوتا ہے کوئی بھصر کا بیمار ہوتا ہے کوئی اسپتال میں ہوتا ہے کوئی گھر پہ پڑا رہتا ہے اور بیماری بعض اوقات انسان کو ذہنی بیماری ابتدا کر دیتی ہے تو یہ بڑی زیادہ زیادہ خطرناک بیماری ہے اسی ایوب علیہ السلام بیمار تھے ذہنی طور پر جسمانی کے پاس لیکن آدمی ذہنی طور پر بھی بیمار ہو جائے تو پھر چھوٹی بیماری بھی اس کو زیادہ برائے بیماریوں میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک مصیبت پر جو ملنے والا اجر ہے اس پر نگاہ رکھنا یہ تکلیف کو کم کرتا ہے ایک آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ اتنی تکلیف پر اس کو اتنا ملے گا تو تکلیف میں آدمی کو خوشی ہوتی ہے ایک آدمی سامنے جب عز ہوتا ہے تو مشقت میں لذت ملنا شروع ہوتی مثال کی طور پر ایک آدمی ہے آپ نے اس کو بلایا مسالا مسالے دے رہا ہوتا کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے ایک آدمی کو آپ نے بلایا کسی مالک نے کمپنی کے جاؤ اور یہ باکس ہیں دس دس کلو کے اس کو اٹھا کے وہ کلیریکل جواب کرتا میں ایسا کہ ہمار کا کام میرا کام ہی شکایت کرے گا اب باس اس سے کہے کہ ایک باکس اٹھا کے رکھنے کا ایک لاکھ ریاض اب وہ کیا کرے گا باکس اٹھائے گا خوش خوش ایک لاکھ ریاض دو لاکھ ریاض ریا. اس کی جو تکلیف ہے باکس اٹھانے کی وہ تکلیف خوشی میں تبدیل ہو جائے گی کیوں اس کی نگاہ وزن پر نہیں ہے جیب کے وزن پر ہی کتنا ملنے والا ہے اور جب بکسے پوری ختم ہو جائیں گے مالک کے سامنے آ کے گا اور ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف تکلیف ہے وزن ہے وزن کے لیے اڑا کے رکھنا کوئی پسینہ پسینہ ہو جائے گا وہ آ کے کہ اور کچھ ہے میں نہیں بغیر نہیں دوسرے کو دے رہا ہوں میں نہیں نہیں میں ہوں نا دوسرے کی کیا ضرورت ہے میں کر سکتا ہوں تو اب اس کی تکلیف راحت کیوں اس کے پر خوشی کیوں ہے اتنی محنت کرنے کے بعد بجائے شکایت کے ناراضگی کے وہ خوش خوش کیوں ہے ایک دم کی اس کو دیکھ کے دوسرا خوش ہو جائے کیوں میں اتنے خوش کیوں ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کا اجر ہے تکلیف میں اگر ازر سامنے ہو اور اس عزر کا یقین صرف نہیں معلومات نہیں ہمارے پاس معلومات ہوتی ہے یقین اتنا پکا نہیں ہوتا ہے صرف علم ہونا اصل نہیں اس علم پر ایمان و یقین بھی ضروری ہے اگر آدمی کو تکلیف پر عزر کا یقین ہو جائے تو تکلیف پہ مشقت میں بھی آدمی کو لذت ملنے لگتی کیونکہ اس وقت وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو وہ ملنے والا ہے آپ جن میں لوگوں کو دیکھیے جن میں جو جاتا وہ بھی تو وزن, وزن اٹھا رہا ہے وزن اٹھاتا بڑے بڑے وزن پہلے چھوٹے چھوٹے اٹھاتا ہے پہلے ہاتھ والے کرتا ہے اور اس کے بعد جم کا انسٹرکٹر ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے ویٹ ایڈ کرنا شروع کرتا زیادہ اٹھاتا ہے اور آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ پہلے کم وزن اٹھاتا تھا اب زیادہ وزن اس میں کوئی آسانی نہیں ہے تکلیف ہے. یہ مسلس یہاں سکس پیک کیا آدمی کی ہیلتھ بن گئی اس کا عرض اس کے سامنے لیکن اس تکلیف کے بدلے میں میری صحت بن رہی ہے جب نتیجہ انسان کے سامنے ہو اور عرض سامنے ہو تو حال کی مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو چاہے چھوٹا بخار کیوں نہ ہو یا بڑا کینسر ہو یا کچھ بھی ہو اللہ ہم سب کچھ پاک جس کو بھی بیماری اور محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے آمی. ایسی کوئی تکلیف میں آدمی ابتلا ہو جائے اس وقت میں اس کی نگاہ میں ہو کہ اس پر اللہ ایسا عجر دے گا انما بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب بے حساب دے گا حساب ہی نہیں دنیا کی زندگی کا تو حساب ہی کتنے دن جیا کتنے گھنٹے تکلیف اٹھایا حساب عجر کا حساب اتنا جرل بے حساب اگر وہ سامنے ہو تو آدمی کے لیے تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اللہ اللہ بها من خطایا. امام جو کوئی مسلم اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تھکم کے اعتبار سے تکلیف کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے اعتبار سے اور دنیا کی تکلیف کے اعتبار سے چوٹ وغیرہ کے اعتبار سے اعتبار سے پاؤں میں اس کو اگر چپتا ہے تو اللہ تعالی اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کا گفارا کر دیتا یعنی اس کے گناہ مٹا دیتا تو ایک آدمی جب تکلیف کے بدلے لیکن کفارہ ہونا پہ گناہ کے بدلے میں آدمی کو جہانوں میں جانا پڑے ایک عورت جہانوں میں کیوں دی اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اس کو کھانے نہیں دیا اور کولا بھی نہیں چھوڑا وہ بھوک سے بلی مر گئی اللہ تعالی نے اس کے بدلے کو اس کو دھیان میں ڈال دیا اللہ اس گناہ پر کسی پکڑ کرے ہم نہیں ہو سکتے اللہ ہم سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے ذریعے سے دنیا کی تکلیف کے بدلے میں جہنم کی تکلیف سے نجات دے دے یہ بہت چھوٹی چیز ہے اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو تکلیف آ رہی ہے اس کے بدلے خود کو جہنم کی تکلیف سے نجات ملے گی تو اس تکلیف میں بھی آدمی کو لذت ملے گی مان لیجیے ایک آدمی چوری کرتا ہے अब पुलिस ने पकड़ा उसको ले जा रहे हाथ काटने के लिए अब अगर कोई आपके उससे कहे आइंदा करेगा तो उसको भूसे मारे और हाथ पार लाल जो भी मारना है इतना पिटाई करे खूब मारे कि जाब आइंदा नहीं करना हाथ नहीं काटने की तरह गलती होगी भूख की वजह से कहो भी वजह उसमें पिटाई कर छोड़ दिया उसको या राम का ऋष्वर पे जो भी है, है अल्लाह फरमाए لیکن یہ آدمی جب چھوٹ کے نکل گیا اب یہاں بھر رہا ہے یہاں بکھ رہا ہے بہت مار گایا پولیس لیکن ہاتھ نہیں کٹا رہا ہے بڑی تکلیف سے بچنے کی خوشی انسان کو چھوٹی تکلیف ہلکی کر دیتی ہے ایک آدمی اس کو جیل میں ڈالنے کی بجائے کوئی تماچا لگا کے پولیس کہ آئندہ نکلنا جاؤ تو تماچا اس کو گمگیر نہیں ہوگا خوش ہوگا کم پہل جا کے کتنے تو کام چلا ورنہ جیل میں چلا جاتا ہے جب آرمی کے سامنے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی خوشی چھوٹی تکلیف کا ہلکا کر دیتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے جہنم نہیں ہوتی ہے لہذا دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی ہم کو بڑی دکھائی دیتی ہے جیسی جہنم ہمارے سامنے ہو اور ہمارے دل کا احساس یہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے اس تکلیف سے نجات تو آدمی کے لیے وہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو بھی تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ کانٹا بھی چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی پتہ کو معاف کر دیتا ہے اس کی گنا کا سفارا کر دیتا ہے یعنی آخرت میں سزا اس سے ٹل جائے گی معاف ہو جائے گی تو یہ, یہ گنا کی سزا دنیا ہی میں بعض اوقات اللہ دیتا ہے بیماری کی شکل میں یا مرض کی شکل میں یا غم آ کر اس بندے کو جہنم سے محفوظ رکھے جب بیمار ہوا آدمی بستر پر پڑا ہے کیا لگنے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ آدمی سوچتا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسا گنا ہوا ہو کہ جس کی سزا بہت بڑی تھی جہنم میں آج بستر پر پڑا ہوں اے سی کمرہ ہے راحت سے بیڈ بنا ہوا ہے ڈاکٹر برابر آتا ہے چیک کرتا ہے یہ تکلیف اچھی یا جہنم کی آگ میرے لیے بچونا بنا دیجیے आग का बिछाना अच्छा है या फिर ये बिछौना अच्छा है तो आदमी जब उसको सामने रखता है तो ये हल्का हो जाता है तो उसको चाहिए कि वह आसरत की तकलीफ को सामने रखे और गुनाह के फपवारे को सामने रखे इसी तरह से मौत की याद भी बीमारी में खुशी बन जाती है मौत वैसे आमतौर से खुशी का जरिया नहीं बनती है आदमी घबरा जाता है कोई भी डॉक्टर बोलते आप दो महीने के मेहमान हो तो एक महीना वैसे भी उसका कम हो जाएगा آدمی منگین ہو جاتا ہے فکرمند ہو جاتا ہے وزن کم ہو جاتا ہے ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے لیکن اگر ایک آدمی بستر پر پڑا ہے وہ سوچ رہا کب تک میں اسی طرح سے پڑھا رہا ڈاکٹر سے کہنا دو مہینہ ہے آپ کا وقت اس سے زیادہ نہیں ایک آدمی پریشان ہے نہ وہ ہل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے جسم میں کئی نالیاں لگی ہوئی ہیں کئی پائپ لائن لگے ہوئے ہیں بات بھی نہیں کر سکتا ہے پیشہ پگانے کی تکلیف ہے اب کچھ نہیں بچا بُڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے اب وہ سوچتا اگر اس کے لیے کہا جائے ڈاکٹر آ کے کہے کہ آپ ابھی اور سو سال جیو گے سوچیے کیا کہ کی میرے لیے سزا ہے اگر ایسا آدمی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے بستر پہ پڑا ہوا ہیلد है نہیں سکتا ہے بیماری مبتلا ہے اس کو اگر ڈاکٹر آگے کہ آپ آدمی کہ میں نے کیا بنا کیا اگر اس کو کہتا ہے کہ نہیں موت تک بس اور کچھ بھی نہیں موت آئے کہ پھر سے نجات اور اگر تم نے صبر کیا ایمان کے ساتھ گئے نبی صلی اللہ کے دین پر چلے گئے تو پھر جنت میں چلنا پھرنا دوڑنا کھانا پینا سب کچھ ہے اگر پیٹ کی بیماری سے مرو ہے اتنی بڑی نعمت ہے تو موت تک برداشت کر لو मौत के बाद यह हाल नहीं रहने वाला है तो उसके लिए मौत का तस्वुर खुशी बन जाएगा तो कब तक मौत तक मौत आई सब आजादी का ये बिस्तर पड़ा हुआ मैं नहीं रहूंगा अल्लाह ने चाहा तो मैं जन्नत में घूमऊंगा फिरूंगा जन्नत के बागों में रहूंगा नहरों में रहूंगा खाऊंगा पीऊंगा क्या कुछ तो वो मौत को याद करके गंभीर नहीं होगा मौत को याद करके खुश होगा کیوں اس لیے کہ موت اس کے لیے خروج ہے دنیا کی اس مصیبت سے سڑی ہوئی دنیا سے نکلنے کے لیے ایک دروازہ ہے تو موت کی یاد ہی بعض اوقات انسان کے لیے خیر ہو جاتی ہے تو ایسا آدمی ایسا شخص ایسی خاتون جو بستر پر پڑے ہیں اور اب ان کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے اگر ایسے اوقات میں وہ ایمان کی موت کو یاد کرے کہ خلاف لا ایمان والی موت دے تب تب ہے،, ہے موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ نکل گئے کامیاب موت تک بس تکلیف اٹھانا ہے اور کچھ نہیں موت تک تکلیف اٹھانا ہے تو ایسے لوگوں کی تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی ہے ورنہ لمبی زندگی کا تصور خود ایک سزا ہے اللہ کے رسول اللہ کی رسوم فرماتے ہیں لداخ لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز کو یاد کیا کرو کس کثرت سے مراد موت ہے فما عبد قط جو بھی بندہ تنگی کے تکلیف کے تنگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال کو کشادہ و وسیع کر دیتا ہے ولیدہ کرو وہ اور جو آدمی مساط کے حالات میں کشادگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی کر دیتا ہے موت دونوں طرح کا کام کرتی ہے موجود مستی میں ناج گا رہا ہے کھیل کود رہا ہے عیاشی کر رہا ہے لیکن جب موت کا का سامنے آتا ہے है آدمی کو بریک لگ جاتا ہے اور ایک آدمی پریشانی اور تکلیف میں نکلنے کی کوئی سبھی دکھائی نہیں دیتی ہے اور موت پہ یاد کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے موت تک نہ بس اس کے بعد ہمیشہ کسی تک موت تک کی تکلیف ہے موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راہ موت نہیں ہے اور پھر تکلیف نہیں ہے اگر ایمان پہ گئے تو گئے تو ایک آدمی کے لیے موت کا تصور بھی وہ ساتھ والا بن جاتا ہے اگر وہ تکلیف کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھے تکلیف سے نکلنے کا راستہ موت کو سمجھے اس حدیث کو امام اور بہتی نے شعب المان اور روایت کیا اس کو شہر الابانی نے تیسری چیز ماضی کے تجربات اور غم یہ بھی انسان کو پریشان کرتی ہے مثلا جواب بیٹے کی موت کسی کا طالب کسی کا فساد میں حادثہ یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کسی دوست کا بچھڑنا اس کی موت اس طرح کی جو ماضی کے طرف تجربات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ चले जाते हैं लेकिन उनकी याद बार बार आती है बाद जवान बच्चा पाल पोस के भड़ा किया उसको पढ़ाया लिखा दीनदार था और बाप ने नई गाड़ी लेके दी बेटा ले तो पास हुआ है तो तुझे दे रहा हो और गया और इतना अच्छे से चलाता नहीं था दिन पे तो अच्छा चलता था सीधे रास्ते पे चलता था लेकिन गाड़ी चलाता अच्छा नहीं आता था एक्सीडेंट हो गया उसकी मौत بار بار بار بار جب بھی گھر میں خوشی کا کوئی موقع آتا ہے وہ یاد آتا ہے وہ ہوتا تو کیا کرتا وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے؟ بیٹی کی بیٹی کا نکاح ہے بھائی کی کا نکاح ہے خوشی کا دن ایک گھر سے دوسرا گھر بڑھا لیے کوئی گاڑی خریدے وہ یاد آتا بار بار اس کا دکھ پھر سے اپنی اصل شکل میں واپس سے لوٹ آتا ہے وہ واقعہ ہویا کہ واپس دوہرایا جاتا ہے اس طرح کے کئی واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو بار بار نوٹ کے آتے ہیں اور خوشی میں غم پیدا کر دیتے ہیں. اس اس ہیں پھر کئی کئی دنوں تک گھر میں لوگ روتے رہتے ہیں کئی, -کئی دنوں تک ماتل کا ماحول بنا رہتا ہے کھانا بھی وہ لذت نہیں ہوتی کئی کئی مسائل انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں بچہ کئی سالوں سے کوشش کی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر پھر اولاد اللہ تعالی نے دی اور پھر بچہ ہوا ایک مہینہ رات بہت ضروری بھی برجایا جاتا ہے بیجربات ماضی کے حادثات انسان کی زندگی میں بار بار اس کو دکھ دیتے ہیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے نمبر ایک ماضی کو ماضی میں چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو تقدیر سے جوڑنا چاہیے کبھی کبھی آدمی اپنے سے جوڑ کے تو اور زیادہ تکلیف بڑھا دیتا ہے مسلم एक आदमी है बाप को हार्ट अटैक आया और बाप ने इसको उसी हाल में कॉल किया अभी इस था इसने कॉल नहीं देखा या देखा सोचा थोड़ा काम निकाल लेता हूं उसके बाद फोन करके पूछता हूं और उस हाल में पांच दस मिनट पंद्रह मिनट निकल गए घंटा निकल गया तीन आदमी रखिए उसके बाद मेरा घर पंद्रह मिनट बाद फोन किया तो वहां से مانوں پڑا کہ داس آنے لے گئے اب راستے میں موت ہو گئی اب یہ آدمی زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا ہے یہ ہمیشہ میری وجہ سے ایسا ہوگا کاش کے میں وہ کال اٹھا لیتا تو میں کچھ تو کر پاتا میں مل نہیں سکا اپنے باپ سے کئی ایسے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ذمہ دار کرا دیتا ہے کہ میں ذمہ دار اس کا और बहुत बड़ी सजा है जो आदमी अपने आप को दुनिया देता है अब उससे जिंदगी भर को नहीं निकल पाता है डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कीजिए दूसरे डॉक्टर ने कहा मत कीजिए यह दवाई कीजिए अच्छा होगा अब इसके लिए मुश्किल हो जाती है ये जांच करो ऑपरेशन करू नहीं करता है कि ऑपरेशन का ऑप्शन वो लेता है बहुत सारे लोग ऐसे मत करो देखो उनकी हालत सही नहीं کہتا نہیں ڈاک آپریشن کرنا پڑے گا آپ کو او ٹی میں لے گئے آپریشن تھے بیوی کی باپ کی <سطور> <بی> بھائی اب یہ <سطور> سوچتا ہے کاش کے میں آپریشن نہیں کرواتا یہ ڈیسیجن میں نہیں لیتا میں نے دستخط کیے ان ہاتھوں سے میں نے کیا میں ذمے دار زندگی بھر اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کبھی نہیں کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی जाते اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یہ سوچتا ہے میں نے ایک آدمی ماضی میں جو دکھ کی باتیں ہوتی ہیں ان کا ذمہ دار وقت اپنے آپ بنا لیتا ہے یہ چیز اس کی زندگی کو جیتے جیت دکھ کا کارخانہ بنا دیتی ہے کیا کرنا چاہیے اس سے کیسے باہر آنا چاہیے نمبر ایک آدمی جو ہو چکا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی مشیت مانے اس کے سوا کوئی راستہ ایسے نہیں کرنے کا اور جو ہو چکا ہے اس پر بار بار افسوس کرنا چھوڑتے ہیں تقدیر کو مانے اور تقدیر کی بنیاد پر فیصلہ کرے تقدیر میں کہاں ہونا ہوا ورنہ وہ کبھی کچھ نہیں رہ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دکھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و من بن القبی خیلح كل خیر۔ ایک مضبوط ایمان والا ایک مضبوط مومن اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہے کم ہمت ہے وہ ویکل انخی ہاں لیکن دونوں میں خیر ہے کیونکہ دونوں کے پاس کیا مشرق چیز ہے یہ ای بہادر ہے وہ بہبوق ہے یہ ہمت والا ہے وہ کمزور ہے یہ جگر گردے والا ہے وہ تھوڑا جلدی ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایمان دونوں کے پاس ہے اس اعتبار سے دونوں میں خیر لیکن زیادہ بہتر کون ہے ہمت والا ہے یہاں صحت بہت سارے لوگ اس کو یہ ہی سمجھتے ہیں کوئی دبلا پتلا ہے گا اللہ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہے شیخ مسلم کر رہی ہے اس کے لیے نہیں یہ اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی باڈی بلڈر بہت ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور کوئی دبلا پتلا ہے ابن مسعود رضی رہتی ہے اللہ تعالیٰ جب وشواس پورنے کے لیے اوپر چڑھے صاحب نے پنڈیاں دے کے ہنسنے لگے دبلا پتا اے رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کی پنڈیوں کو دے کے ہنستے ہو اللہ کی قسم ان کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ اللہ کی طرح تو وہاں مراد یہ نہیں یہاں اندر کی طاقت ہے باہر کی نہیں اندر کی طاقت اصل ہوتی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک موٹا تازہ آدمی ادھر ڈرپوک ہوتا ہے اور ایک آدمی دبلا پتہ ہوتا ہے وہ بھیڑ میں کھڑا ہو جائے کیا ہے تو صحت کا فائدہ کیا ہے جب آدمی کے اندر ہمت نہ ہو تو آدمی کی صحت کچھ فائدے ہی نہیں اصل چیز ہمت ہوتی ہے جو صحت کے لیے گارنٹی بنتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہو لیکن خیر بھلائی دونوں میں ہوتی ہے اللہ سے اس چیز کی حس کر جو تیرے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ سے مدد ماں اللہ سے مدد چاہ عاجز مت پر یہاں بتایا گیا کہ بھلائی کی حس کر مجھ کو بھلائی چاہیے خیر چاہیے کامیابی چاہیے اور اللہ سے مدد چاہ اور عاجز مت پر کم ہمت بعض وہ کیسے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ کتنی بار بولا میں آپ کو نہیں ہو سکتا پہلے سے نہیں ہو سکتا ہے ٹرائی بھی نہیں کرتا ہے یہاں بتایا جائے کہ کوشش کر اللہ سے مدد مانگ دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو آپ کی کوشش کریں دوسرے میری کوشش سے نہیں ہوتا ہے بھائی اللہ مدد جب تک نہ کرے میری کوشش سے کچھ بھی ہوتا نہیں تو اللہ سے مدد مانگے اور کچھ کوشش بھی کرے تو ایک خیر ہے اس کو پانا ہے مثلاً کسی کو پچاس ادیس یاد کرنی ہے اب پہلے سے کیا کرتا نہیں ہوتا اب امسا مجھ سے نہیں ہو سکتا میرے ابا بچپن سے بولتے ہیں اس کو کچھ نہیں یاد ہوتا تو پہلے سے کیا کر دیا اس نے طے کر دیا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے ارادہ کرے ایک فائدہ مند ہے اس کی حلس کریں دو اللہ سے مدد نہ اور آج نہ بنیں بس ہمت نہ ہو کوشش کرے اگر یہ تین چیزیں آدمی کرتا ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے اس کو یاد رکھے حدیث ہوتی ہیں ہم لوگ بہت نہیں کر پاتے ہیں اور آپ نے فرما وہ ان اسودہ کرشیون اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو یوں نہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ایسا مت کرے اگر مگر مت کر کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا ہے کاش کہ میں ایسا کرتا کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا اس میں مت جا بلکہ یوں کی اللہ کی تقدیر ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ نے جو چاہا کر دیا آپ نے کوشش کی ناکام ہو گئے اب کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا ایسا کرتا اس میں آپ پڑے رہیں گے آپ کی چھوٹی فلائٹ واپس آنے والی نہیں ہے آپ یہ سوچے کہ ایک ہے سبق لینے کے لیے سوچنا کہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹائم پہ نکلنا چاہیے تین گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تو ایک تو یہ کہ سبق آپ نے لیا ایک ہے کہ سبق تو نہیں لیا دکھ لیا تو یہ منع کیا افسوس لیا خام خاک افسوس جس سے آدمی کے اندر کوئی اشلاح نہ ہو کچھ فائدے کا آدمی رہا ہے اپنے آپ کو کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا کا ایسا مطلب بلکہ یوں کہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا اندازہ ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ نے جو چاہتا ہے ناکامی ناکامی اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے اگر میں ایسا کہ اللہ نے جو کیا اس کو میں ٹال سکتا تھا اگر ایسا کرتا اللہ کے فیصلے کو میری تدبیر سے میں ڈال سکتا تھا یہ ہے آدمی نہیں کر سکتا جو ہو گیا نا ہو گیا ہو آدمی کی کوشش کا معاملہ مستقبل کے اعتبار سے فیوچر کے اعتبار سے کہ مجھ کو ایسا کرنا چاہیے تو میں کامیاب ہوں گا آدمی کو اللہ سے مدد لے کے کوشش کرنا چاہیے لیکن جب ہو گیا کچھ آدمی اس کے بارے میں خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کرے اور وقت ضائع کرے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا کاش ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا آدمی اپنا وقت ضائع کرا اس کو کچھ ملنے والا نہیں اور جو ہو چکا ہے اس کو اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے تو ایسے وقت میں جو ہو جائے نقصان ہو جائے آدمی اللہ کی مشید کے تعلق کر دیا تو آج بھی مان لیجیے ایسا سوچے کہ دیکھو ان کی موت مقدس تھی اب آپریشن کرتے یا نہیں کرتے موت ہونے والی تھی میں پہنچتا تو میں موت سے چھین نہیں سکتا تھا اپنے باپ کو اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے اسی وقت موت ہونے والی تھی وہ موت طے تھی اور یہ بہانہ تھا اس کے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا وہ اپنے آپ جو روزانہ جو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کھڑا کیا ہوا ہے کٹہرے میں وہ نکل جائے گا اس سے تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو آزاد کرتا ہے ایسی سچویشن میں جو ماضی میں اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں اس کی موت طے تھی ایکسیڈنٹ ہونا تو ہو گیا अब ये कि उसके लिए मैं काश गाड़ी नहीं देता उसको नहीं चलाने के लिए तो एक्सीडेंट नहीं होता उसका सोच के कुछ होने वाला नहीं वापस आप रिमाइंड नहीं कर सकते लेकिन अगर आप ये सोचते हैं जिसकी जितनी जिंदगी होती है उतनी जीता है हमारी जितनी जीवी जितनी है उसकी जितनी थी जिया बीन पर गया खाम दुनिया से जाना तो सबके लिए मुखदर है बीन पर जाना बड़ी बात है मेरा बेटा मेरा बाप मेरा भाई बीम पर गया खाम सड़ी दुनिया से निकल गया घटिया दुनिया से आला दुनिया के اس کو خوشی ہو چلو دین پہ تو گیا نا بےدی کے ساتھ جاتا تو اور کچھ ساتھ جیتا میرا بیٹا معلوم نہیں کوئی صحبت اس کو بری ملتی اور اس کے ساتھ بگڑ جاتا دین پہ مرا جیسا بھی تھا اللہ اس کو دل پسی کرے تو ایک آدمی ایسا اگر سوچے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی تقدیر پر نگاہ رکھے تو ایسی مصیبتوں میں ایک آدمی کے لیے راستہ نکلتا ہے یہ بھی سوچ سکتا ہے آدمی کی اس میں کوئی خیر نہیں ہو بعض اوقات کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی ہے. یا کوئی تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے حال کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو شر ہوتا ہے لیکن مال کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہ خیر ہوتی ہے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لوگوں نے ہجت کرنے پر مجبور کیا اچھا تھا نہیں بولے آپ اب مدینہ جاتے آپ مدینہ کا سارا معاملہ کہاں سے ایک اعتبار سے اچھا نہیں کیا لیکن اس کو پورے پکچر میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مدینہ مدینہ کیسے بنتا جب آپ نہیں کرتے تو بعض وقات ایک چیز دکھ کی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ خیر نکالتا ہے یوسف علیہ السلام کا کیا کریں گے آپ बचपन में भाइयों ने हंसप किया कुएं में डाल दिया सालिश करके बाद को लागू भेड़िया ले गया अब वहां से कुएं में आए लोग देखा ओह ये तो अच्छा खूबसूरत बच्चा है गुलाम ले गया हमको एक बेचने के लिए लेकर बाजार में भेज दिया बाजार में खड़ा बिक रहा है नबी का बेटा जो खूब नबी है वहां पे कम कीमत में बिके कितना इंसल्टिंग खूबसूरत बच्चा कम कीमत में बिक रहा है और उसे खूबसूरत नहीं खूबसूरत भी اب گئے عزیز امیشن کے ہاں اب بیوی پاک کو اس کے بیٹا اس کو بنا کے رکھیں گے دھیرے دھیرے اس کی نگاہ خراب اور اس نے ان کے اوپر اپنے ڈورے ڈالنا شروع کیے انہوں نے بچایا اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے اب کیا ہوا اس کے بعد کہاں گئے الزام الزام کے بعد جب کیا مصیبت ہے ایک مصیبت سے نکلے نہیں دوسری مصیبت دوسری سے نکلے نہیں تیسری مصیبت باپ سے بچھڑنا غلام بن کے بکنا پھر وہاں کے الزام الزام کے بعد جیل لیکن آپ دیکھیے اگر یہ تسلسل نہیں ہوتا اس کے بعد کچھ کیا ہوا دو آدمی آئے دو ساتھ میں قیدی تھے ان دونوں کے ساتھ میں بات چیت کی خوابوں کی تعبیر بیان کی ایک گیا دوسرا بادشاہ کے پاس گیا اس نے بتایا ایک آدمی تعبیر بتایا اللہ نے بادشاہ کو خواب دیا کافی بادشاہ لیکن سچا تھا بہت سال کہتے ہیں سچا خابدے کو نیک اللہ کے بادشاہ ہے خواب شریعت کی دلیف نہیں ہے تعبیر کی, کی, کی, کی جائے تو بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا اور خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی اور اس سے پہلے شرط رکھی اپنی طرف سے اور اس پوزیشن پہ پہنچے کہ مجھ کو الارض ایک تو وہی بچہ جو بک رہا ہے کم قیمت میں ایسی پوزیشن میں پہنچ جائے کہ, گئے کہ خزانے کے اوپر مجھ کو ذمہ دار بناوں. انی علیم میں بہت حفاظت علم والا ہوں اماندار ہوں علم والا ہوں ایسی پوزیشن میں پہنچ گئے کہ ان کے ہاتھ میں سارا معاملہ ساری چابیاں گویا کہ سمجھ لیجیے خزانوں کی ان کے ہاتھ میں آ گئی اس بادشاہ کی تو آپ دیکھیے ناکامی ناکامی ناکامی زندہ تکلیف پریشانی مصیبت توہمت اور پھر اس کے بعد کیا تو اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں اگر بھائی ان کی ان کو کوئے میں نہیں ڈالتے ان کو لوگ اٹھا کے نہیں جاتے بازار میں نہیں بیچتے تو پھر وہ عزیز عدل کے ہاں نہیں جاتے وہاں تہمت نہیں لگتی تو پھر جیل میں نہیں جاتے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ نیگیٹو ہیں لیکن کئی چھوٹے چھوٹے نیگیٹو ایک بڑے پوزیٹو کی طرف بھی لے جاتے ہیں کئی چھوٹی ناکامیاں اور جن دنیا میں کامیاب لوگ ہوئے ہیں اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کئی چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ان کو ایک بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے بشرطی کی کوشش کرتے رہے تو دنیا کے مسائل کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے آدمی کے ساتھ کچھ برا ہو تو آدمی ایک تو یہ کہ واپس کو دکھ ہو بھائی برا ہو لیکن ایک اعتبار سے اس میں خیر کا پہلو وہ دیکھ سکتا ہے اور بعض اوقات مستقبل میں معلوم پڑتا ہے کہ واپس میں خیر کا پہلو تھا مثلا کہیں اس کو رشتہ کرنا تھا بہت کوشش کیا نہیں ہوا وہ بعد میں معلوم پڑا لڑکا ڈنڈا نہیں باپ بہت کوشش کیا دکھائی تو سب اچھا دے رہا تھا بعد میں معلوم پڑا کیا ڈرگ بعد میں معلوم پڑا کیے پورا اس کا کردار اچھا رشتہ اس کا ریجیکٹ ہو گیا تو غمکین تھا لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ پولیس اس کو اٹھا کے لے کے گئی تو پھر کیا ہوتا ہے الحمد للہ اچھا ہو گیا رشتہ بیٹی کا اس کتاب نہیں ہوا تو وہ تب تک دکھ تھا جب تک کہ یہ خبر اس کو نہیں تو آدمی اگر پہلے سے ہی سوچ لے کہ اگر اللہ نے مجھ کو یہ نہیں دیا ہے یا یہ تکلیف میرے ساتھ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو اس میں ہو سکتا ہے مجھ کو نہیں معلوم مجھ کو بھی نہیں ماروں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آدمی جواب کے لیے یہاں ٹرائی کیا دو چار دس جگہ فیل ہو گیا اور پھر اچانک ایسی کمپنی سے اس کو مطالبہ ہوا کہ ان سب کے مقابلے میں اتنی زیادہ دس گنا بہتر ہے کہ جہاں اداری اور مالدون کا معاملہ حل ہو گیا ہر کمپنی میں نے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا تھا لیکن ایسی کمپنی میں جاب مل گئی اگر وہاں لگ جاتا دو سال کا کانٹریکٹ ہو جاتا تین سال کا ہو جاتا اچھا نہیں ہوا ہوگا تو ایک آدمی کو یہ سوچ رکھنا چاہیے تو وہ محرومی سے دکھ نہیں لے گا اللہ, اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ تم اس کو ناپسند کرو لیکن اللہ اسی میں بہت ساری خیر رکھے اسی بھی بہت سارے خیر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان چیزوں کے اوپر حقوق اپنے علم کی بنیاد پر لگاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ واقعی حقیقت اس کی کیا ہے تو دنیا میں بعض اوقات کچھ مسائل تکلیفیں وغیرہ آتی ہیں اور آدمی ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو بعد میں کبھی معلوم پڑتا ہے کبھی معلوم نہیں بھی پڑتا لہٰذا جو ماضی کے برے حالات اس کے ساتھ نقصانات غم کی باتیں موتیں اور مصیبتیں جو بھی ہوئی ہیں جو بار بار یاد آتے اس کو پریشان کرتے ہیں سوچی اس کوئی خیر اللہ جانتا ہو میں نہیں جانتا چاہے وہی ہو. کوئی بھلائی کی بات اس میں ہو ہم نہیں جانتے جو میرا نقصان ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کچھ نہ کچھ بھلا میرا اس میں رہا ہوگا تو یہ آدمی حسن زند اللہ کے ساتھ رکھے تو اس تکلیف سے نجات اس کو مل سکتی ہے نمبر چار مستقبل کی فکر فیوچر کی فکر آدمی کو پریشان کرتی ہے اور فطری بات ہے چاہے دن کا معاملہ ہو فیوچر کی فکر آدمی کو تکلیف دیتی ہے ایک آدمی جب دیکھتا ہے بچی بڑی ہو رہی نکاح کی فکر ہوتی ہے بچہ دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھوم رہا ہے تھوڑا بڑا ہو رہا ہے بات نہیں مانتا ہے بار بار کچھ بھی کرتا ہے تھوڑا اس کو فکر ہونا شروع ہوتی ہے بات اس کو کچھ کہہ رہے थोड़ी होती बिगड़ रहा है संगत अच्छी नहीं होती रंगत भी अच्छी नहीं हो रही है तो बाद अवकात इंसान को जो है फ्यूचर के बारे में आदमी सोचता है कभी कंपनियां बंद होना शुरू होती है आदमी सोचता है क्या करना तो, तो एक आदमी फ्यूचर के कबार से फिक्र करता है इस सिलसिले में आदमी को क्या करना चाहिए यह तो नहीं कि आदमी से खुली तन फिक्र खत्म हो जाए لیکن یہ کہ وہ فکر اس کو بری خبر نہیں کوئی تو اس فکر کے اعتبار سے یہ نہیں کہ آدمی کوئی آدمی ایسا ہو نہیں سکتا کہ فکر نہ کرے فیوچر کی ورنہ بچہ آپ سے کہے گا آپ فکر بات کیجیے میں فکر نہیں کر رہا پاس ہو رہا ہوں کے छोड़ दीजिए फिक्र करो जाओ पढ़ोर जाओ, जाओ, का और बीच का क्या होगा तो ऐसा बेफिक्र आदमी नहीं हो सकता होना सही भी नहीं जिम्मेदारी का एहसास छिन जाना ऐसा बेफिक्र इंसान को नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसी फिक्र के जो आदमी को کوشش میں بھی رکاوٹ بن جائے اس کو بے عمد کر دے تو یہ بھی غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے مستقبل کی فکر کے تعلق سے نمبر ایک کل کی فکروں کو اللہ کے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان کنتم توکلون علی اللہ حق لزیت تم کما پریما سن و تروان امام احمد احمدی نے اس کو روایت روایت کیا اور یہ صحیح سے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے توکل بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ کرنا چاہیے اللہ پر توکل کرنے کا جیسے حق ہے اگر تم ویسے کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے تا دو خیمان صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں وہ ترک بتانا और शाम को भर भेट वापस लौटते हैं परिंदे उनके दोस्त में छोटे छोटे होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो सुबह उनकी और कोई स्टोरेज उसमें होता है नहीं लॉकर तिजोरी बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ नहीं कुछ नहीं होता उनके पास सुबह निकलते हैं ढूंढते हैं कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है शाम तक लेके आते हैं खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को मिला के चोच में उसकी रख लेती तो कल के लिए वो परेशान नहीं होते के हैं कहीं मिल रही क्या करें ऐसा कभी नहीं होता है सालों साल उनकी जिंदगी सभी हजारों साल से हजार जो भी चल रही है। तो सुबह सवेरे वो निकलते हैं आज का काम आज कर, कर, कर। है, बना लिया आप कल का कमा किसी करेंगे आप कल में पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि कराता नहीं आज आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें कल भी वापस आज बनने वाला है तो इतनी जल्दी क्या है आपको तो वी शुड नॉट क्रॉस अंसिल की कम अवाम इंग्लिश में कहते हैं आदमी अपना ब्रिज पर पहुंचने से पहले क्रॉस नहीं कर सकता है पहुंचे तो सही पहले उसके बाद ब्रिज क्रॉस करेगा ब्रिज पे पहुंचते हैं, उससे पहले क्रॉस करने की फिक्र शुरू कर देते हैं आदमी पहले ब्रिज पे पहुंचे उसके बाद उसको क्रॉस तो परिंदे सुबह सवेरे दिश की तलाश में निकलते हैं शाम को भर पेट लौटते पे हैं अल्लाह को देता है उनका कोई जॉब प्रोफाइल नहीं होता है उनका कोई दुनिया या डिग्री नहीं होती है उनको मिलता है अल्लाह ने वे मछली से चोटी तक बल्कि बैक्टीरिया तक उसके रिस्क कर रखा है اللہ سب کو دیتا ہے بیل مچھلی کتنا ہاتھی کتنا کھاتا ہے تو ایک آدمی یہ بات یاد رکھے کہ وہ اکیلی مخلوق نہیں ہے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ تم اللہ پر توقع کرو اللہ تم کو رزق دے گا ویسے جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح سویرے نکلتے ہیں اور شام کو گھر پیٹ لوٹتے دو چیزیں اس حدیث میں جمع کی گئی ہے پرندوں کا کوشش میں نکلنا پر اللہ کا ان کو رزق دینا اور کل کی فکر ان کا نہیں کرنا اور آج کی کوشش ضرور کرنا دو چیزیں ہیں ایک ہے توکل اور دوسرے کوشش پرندوں کا ہاتھ بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کو بھی ذکر کیا ہے ये नहीं कि आदमी बैठा रहे घर में बी जॉब पे नहीं जा रहे हैं अल्लाह इसको देने वाला है पिकर हो जाओ ठीक है दोपहर बेगम खाना लाओ अल्लाह आपको देने वाला बोले ना आप आज मैंने भी नहीं बनाया जब अल्लाह आपको देने वाला है तो मैं किचन में क्यों जाऊँ आपको मिल जाएगा ऐसा थोड़ी होता था था। ऐसे होता है अल्लाह देना चाहे तो अल्लाह देता है माँ के पेड़ पे, पे, पे अल्लाह पालता है लेकिन अल्लाह का वापद बंदा कोशिश करे لیکن اپنی کوشش کو اپنا رازق نہ بنائے اپنی کوشش کو اپنا رب نہ بنائے وہ سبب ہے رب نہیں اور سبب رب کا محتاج ہے رب سبب کا محتاج ہے اس کو یاد رکھے <coughs> تو یہاں پر یہ کہ آدمی کل کی فکروں کو اللہ کے آج میں اس کو جتنا کرنا تھا میں میں کیا کل کا اللہ بنیا اس کوشش کے نتیج کسان آپ کیا کرتا ہے دیکھیں بیج ڈالتا ہے اب بیج ڈالنا اس کا کام ہے اگائے نا اس کا کام نہیں ہے تو اب اللہ سے اگائے گا وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ بارش گا اس میں سے اناج اگائے گا وہ اللہ خود جس یہ میں نے کرنا تھا اللہ کا اللہ کرے گا تو یہ مزاج ہونا چاہیے آدمی کہ کل کی فکروں کو کل کے حوالے کرے اللہ پر توقل کرے اللہ پر توقع بہت بنیادی چیز ہے توکل انسان کو اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے تب بھی آدمی کو توکل بچائے جاتا ہے ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی, اللہ کے دیکھ لیں گے تو دکھائی دیں گے ربی صلی اللہ علم آیا کریں گے ابو کے صدیق ربی اللہ تعالیٰ اپنی جان کی فکر نہیں ربی کی فکر ہیں نے کہا کچھ چھپ لو آپ نے کہا بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ کچھ نہیں اللہ ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا اللہ ہے تو اللہ ہے یہ اہتمام آدمی میں ہے اللہ ہے آج بھی اللہ کل بھی اللہ پھر اللہ بدل نہیں جائے گا وہی اللہ جو پچھلے نبیوں کی طرح آئی اس کی قدرت میں کوئی کمی آئی نہ اس کے نہزار میں کوئی کمی آئی نقص پیدا ہوا وہ ہر دیکھ رہا ہے, ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب دے سکتا ہے تو آدمی کو اعتماد اللہ کی جتنی کرنا چیز کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نی آپ کہیے لن ما ہم کو تو بس वही तकलीफ पहुंच के रहेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है वही हमारा निगरान है सरपस्त है मौला है अगर एक आदमी गाड़ी चलाना शुरू करे नया ड्राइवर है अब हर सामने से आने वाली गाड़ी के बारे में क्या सोच रहा हो कल मुझसे गाड़ी कैसे चलाएगा एक आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है और उस वक्त सोचे कि अगर मुझ पर से कोई गाड़ी चलेगी तो ऐसा आदमी दुनिया में चल भी नहीं पाएगा बच्चा छोटा है उसको चलने की प्रैक्टिस कराना है छोटा भी चलना शुरू किया उसमें अब सोच रही अगर ये गिर गया और सभी छोटा आगे मर गया तो उसको चलाएगी नहीं बच्चा साइकिल सीखना चाह रहा है बाप सोचे अगर गिर गया और उसको कुछ भी हो गया एक्सीडेंट हो गया तो अगर इतना बारीक हम सोचेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे कहीं जाके सोचना पड़ता तकलीफ होगी तकदीर में तो पहुंचेगी नहीं होगी तो नहीं पहुंचेगी हम कोशिश करेंगे अगर ये हिम्मत ये रिस्क आदमी नहीं लेता है दुनिया में कोई कामयाबी नहीं आ सकती है आप बीज डाल रहे हैं जमीन में किसान डाल रहा है वो सोचे नहीं होगा तो जरूरत है कोई आदमी बिजनेस में पैसा डाल रहा है ये पैसा लेके भाग गया तो, तो कोई आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए دوائی کھا رہا ہے ری ایکشن ہو گیا تو مار گیا ہارٹ اٹیک آ گیا دوائی نہیں کھا ایک <coughs> آدمی اگر کسی چیز کا خطرہ اتنا اپنے پر مسلط کر لے کہ تبدیل کو بھول جائے وہ کبھی اقدام نہیں کر سکتا ہے, کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے <coughs> آدمی کو ایک چیز مارجن رکھنا چاہیے ایک ہر رکھنا چاہیے اپنے خوف کے ٹھیک ہے میں اسے ڈر رہا ہوں میں نے احتیاطی تدابیر ساری کر رکھی ہے اس کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا پھر سب احتیاط کرنے کے بعد اگر نقصان اللہ نے دینا ہے نقصان ہوگا ہم لے آئے لیکن یہ کرنا پڑے گا آپریشن میں اگر مر جائے مر جائے گا آدمی لیکن علاج کے لیے آپریشن ضروری ہے رسک لینا پڑے گا سائن کرنی پڑے گی یہ ہمت آدمی میں ہونا چاہیے اور یہ ہمت تقدی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ جو تکلیف دینا چاہے ساری دنیا ملتی ہے بچا نہیں سکتی نہیں میں روک نہیں سکتا یہ ساری تکلیفوں کے اندر بھی آدمی ہمت کر کے اور خوف اور جو بھی معاملات فیوچر کے ہوتے ہیں آدمی قدم اٹھاتا ورنہ آدمی دنیا میں کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آرمی کے لیے फ्यूचर के डर से रुकावट बनती है खत्म हो गया है जी उसको दस बजे तक किया गया है पांचवी चीज जो वैसे मेरे पास दस चीजें थी उसे ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा पांचवी में मुनासिब समझता हूँ इन शिक्षा कभी आगे उसको देखने पांचवी चीज जो आदमी को پریشان کرتی ہے اور اس کے ذہنی سکون کو خراب کرتی ہے وہ گناہ ہے اور گناہ افین افین خود ایک سزا ہے دنیا میں گناہ خود سزا بن جاتا ہے کیونکہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے سکون کو چین کو چھین لیتا ہے اور یہ ساری مصیبتوں میں بڑی مصیبت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی صدر کرم تعین گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے اور تو اس بات کو سخت ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے اس حدیث کو امام مسلم نے رواج کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کا اثر ہی ہوتا ہے چاہے کرنے کے ارادے کے اعتبار سے ہو या करने के बाद कि आदमी के जी में खटक गुनाम की वजह से आती है वो खटकता रहता है अगर ईमान आदमी के पास तो गुना आदमी को बेचैन करता है और बदनामी का डर उसको जीने नहीं देता मसल एक आदमी उसने चोरी की या मान लीजिए कंपनी में जॉब पे है और अकाउंट में इसने जीरो कम ज्यादा कर दी अब हमें उसको डर लगा रहता है कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो अगर को मालूम हो गया तो तो काम पाया उसने जो वो छोटा है एक दिन की कोई चीज चोरी कर ली थोड़ा सा उससे कुछ कमा लिया लेकिन सालों साल महीने महीने उसकी वजह से वो हमेशा डरा डरा रहता है जब भी अकाउंट की बात आती है इसको घबराहट शुरू हो जाती क्यों कहीं वो फाइल तो नहीं खोलेंगे लाल वाली उसको डर लगा रहता हमेशा कि वो फाइल अगर ओपन की तो मेरा को अबेर हो जाएगा तो गुना जो होता है گنا اپنے آپ میں خود ایک آدمی کو پریشان کرنے والی چیز ہے ایک تو ذات کی نسبت سے ایک دوسروں کی نسبت سے ہر دونوں باتیں ایسی آدمی کو ایک آدمی مثال کے طور پر کسی پر ظلم کرے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا ایک کمزور آدمی تھا اس نے مار پیٹ کے اس سے کو چھینا کوئی دیکھنے والا نہیں ہو لیکن اس کے دل میں ہمیشہ اچھا نہیں کیا ہے اس کا اندر کا سکون خراب کیوں ہوتا ہے اللہ نے ایسا بٹھایا ہے جو اس کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے وہاں کوئی قانون نہیں کوئی اس کو ملامت کرنے والا باہر نہیں لیکن اندر سے اس کا احساس ہے جرم اس کے لیے خود ایک سزا بن جاتا ہے گناہ کے اندر کھٹک ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے چپ کے گناہ کرے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی, اس کی خبر ہو جائے گی میری عزت چلی جائے گی مجھ کو نقصان ہوتا ہے آدمی کیوں ایسا کام کرے جس کے لیے کام خاں آدمی اس کو چھپائے پھرتا رہے اور اندر کا سکون بھی خراب کرے اور باہر لوگوں سے بےزتی کا اور سزا کا ڈر بھی جی اس کو پڑا رہے ہیں. وہ کام کیوں کرے ایسا تو گناہ میں یہ تکلیف ہوتی ہے گناہ میں انسان کا سکون خراب ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے کتنے لوگ جو جوار ہوتا زندگی میں گناہ کرتے ہیں بڑا گناہ گنا ہوتا ہے اور زندگی بھر اس کو سکون نہیں ملتا ہے مسجد کے اندر خیانت کر دی ادھر کا پیسہ ادھر کر دیا اب زندگی بھر نماز پڑھتے لیکن نماز میں سکون نہیں ہوتا ہے اندر سے ایک بولتا ہے بہت بڑا نمازی مسجد کا چور ہے مسجد میں خیانت کی اندر سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے ایک پردہ اللہ کے اس کے بیچ میں ہوتا ہے برا کرتا ہے اس کو وہ قرب نہیں ہوتا ہے کیونکہ جرم کے ساتھ اللہ سے ملتا ہے قیامت کے ساتھ اللہ سے ملتا ہے تو اب اس کے اندر وہ اللہ سے قرب کی کہ پیدا نہیں تو برا ہے تو مجرم ہے تو کتنا بھی اچھا منتوں غلط ہے اندر سے بول لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو نہیں اپنے آپ کو نہیں اندر سے ایک اس کو احساس جلم ہوتا ہے جو اس کو سکون خراب کرتا ہے ایک آدمی گنا سے بچے اس کو سکون ہوتا ہے وہ اچھے سے سوتا ہے گبراہٹے لیتا, لیتا ہے دوسروں کی نیند خراب ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ رات میں کرڑ بدلتے رہتے ہیں ان کا کیا ہوا باپ ان کے لیے ہمیشہ ان کی نیند کو خراب کرتا رہتا ہے زندگی کے جو جرائم ان کے ان کو اس کو چین سے سکون سے رہنے نہیں دیتے اس کا علاج کیا ہے توبہ کھلے دل سے توبہ کرنا اور گنا کو چھوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا گبا کالا نقطہ لگ جاتا ہے انتہ اباستہ فارث وقل ہو پھر گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے نکلے اور استعمال پار کرے تو اس کا دل پھر سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے پہلی حالت میں آ جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اور رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹے اس گناہ کو چھوڑے اس گناہ سے نکلے اور جو ہو چکا گناہ اس سے معافی مانگے تینوں اسٹیپ کیا رکھنا نمبر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا اور چیز کو چھوڑنا ایک رجوع کرنا اللہ کی طرف بھاگ رہتا اللہ سے دور واپس اللہ کی طرف دوڑ اللہ دوڑ اللہ کی طرف میں اللہ کی طرف سے تم کو کھلے طور پر خبردار کرنے والا اللہ کی طرف بندے کی دوڑ ہونا ہے اور دوسری چیز گناہ سے نکلے یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرے اور استفاد کرے جیسے تو کیا ہوتے ہیں اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ایڈوانس میں ایڈوانس استعفا پہلے استعفا لے لو کرنے کا ویزا مل گیا بہت سا تو کرتے بعد وہ کان کیا کرتے نہیں بولنا چاہیے لیکن سنو کان کو ہاتھ لگایا دونوں کان سے سنو ہماری تو آپ اور گناہ سے نکلے یہ نہیں کہ گناہ میں ملوث سے اور تو چاہیے لیکن پی رہا ہوں تو یہ زلیم ہے اس کو واقعی احساس نہیں ہے گناہ گار ہے گناہ کو چھوڑے اللہ کی طرف رجوع کرے اور وسطہ وفا بار ماضی میں جو ہو چکا ہے اللہ سے اس کی معافی مانگ اللہ کو معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اور ابھی چھوڑ رہا ہوں تینوں چیزیں ہونا ہونا چاہیے چاہیے ماضی، ماضی دو تینوں چیزیں ہونا چاہیے. کے اوپر ندامت کو اللہ میں نے بہت برا کیا نہیں کرنا چاہیے اللہ معاف کر دے دو چھوڑ دے ابھی اللہ چھوڑ دیا میں نے تین اللہ آئندہ نہیں کروں گا میرے جتنے بس ہوئے میں <تصف> بالکل نہیں کروں گا تینوں چیزیں ہونا چاہیے تو یہ صحیح توبہ ہے تو آپ ہمارے سوتی لقل کہ جب وہ توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے اس کا دل واپس سے اصلی حالت میں آ جاتا ہے لیکن توبہ کرنے کی بجائے پھر سے واپس کوئی گناہ کر لے یا کوئی اور گناہ کر لے وہ کالا دبا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پورے دل پر چھا جاتا ہے ہدایت کا اثر اس کو نہیں ہوتا ہے نصیحت کا اثر کو نہیں ہوتا ہے وہ کتابات سنتا ہے لیکن دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے وہ دعا کرتا ہے لیکن اللہ سے دعا سے قریب ہونے کا احساس نہیں کرتا وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے لیکن دل کی سختی نرم نہیں ہوتی ہے بعض اوقات قرآن کا اثر دل پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر نیک اعمال کے اثرات اس پر نہیں ہوتے بہت زمانہ لگتا ہے اس چیز کو توڑنے کے لیے جو اس کے اوپر پرت جمی ہوئی ہے پرت کے اوپر پرت کے اوپر پرت کے اوپر پرت اللہ ہم سب کی فورت فرمایا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ سے دل ہو جاتا ہے اور جو دھمبا لگا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے دل کے ادوار سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو یہ, یہ چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک آدمی کو کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کے سکون کو خراب کرتی ہیں جس کی مثال کے طور پر دنیا کی میں غلو ہے جس کے نتیجے میں حقد اور بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں حسد خود ایک بیماری ہے یہ بھی آدمی کو ملا اس کو تکلیف. کیا معاملہ ہوتا ہے خوشحالی کو, کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں تو اس کو تو نعمت ملی اس کو نہیں ملی اور اس کو حسد ملا کا تکلیف ملی تو ایک آدمی حسد کر کے بھی اپنے سکون کو خراب کرتا ہے اسی طرح سے آپس کی نفرتیں عداوتیں جھگڑے فساد دشمنیاں ان سے بھی آدمی کا سکون خراب ہوتا ہے اسی طرح سے اہلیال کی غلطیاں ہیں اور مادہتوں کی غلطیاں ہیں ان کی کمیاں اور یوب ہیں ان سے بھی آدمی پریشان ہوا کرتا ہے یہ بھی اس کے سکون کو اور خراب کرتی ہیں اور اسی طرح سے جاب اور نوکری وغیرہ میں جو دشواریاں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک پریشانی انسان کے لیے ہوتی ہے بہرحال پانچ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں تو یہی چیز اگر ہم کا اہتمام کریں تو بہت سارا پرسنٹیج ہمارا تکلیفوں کا کم ہو سکتا ہے ہم ساری تکلیفیں ختم نہیں کر سکتے ہیں البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تکلیفوں میں رہ کر بھی ہم خوش رہ سکیں ورنہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ساری تکلیفیں ختم ہوں اور پھر اس کے بعد میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو ایسے ہی جیسے گورنمنٹ سے درخواست کرے کہ ساری گاڑیوں کو ہٹا دو راستے پہ سے میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں ایسا ہونے والا گورنمنٹ کہ آپ گھر پہ بیٹھے تو اچھا اس کو ان گاڑیوں کے بیچ میں سے راستہ نکالنا پڑے گا کبھی دوسری گاڑی آ جائے گی کبھی کوئی آدمی آ جائے گا بیچ میں کبھی کوئی اونٹ آ جائے گا کبھی کوئی بیر آ جائے گا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو اس میں سے بچ بچا کے اپنا راستہ نکالنا ہے زندگی کے مسائل آتے رہیں گے ایک کے بعد ایک ان میں ہم نہیں اور ان میں آپ کو ٹوٹنا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ایک کے ایک مسائل کے پہاڑ آپ پر ٹوٹتے رہے لیکن آپ نہیں ٹوٹے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوٹے یہاں تک کہ آپ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کامیاب انسان کا بہترین نمونہ چھوڑا اگر ہم آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر یقین اور تفقع اور اس پر عمل کی توفی پتا فرمائیں ابواز <تصفيق> اللہ